اننمنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمد وهو نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دع زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك فني الدعاء صدق الله العلي القدير ببعث الله لنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد دی عدد کل ذرات نیات الف الف مرات كلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغفلون و رب شرح لی صدری و جسر لی عمری و من دسانی اکہو قولی سبحان ربک رب العزت ما یاسفون و على علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولای صلی دا ایمان امان على حبیب کا خیر حبیب اللہ دی لکل حول من محمد سید اللہ جل عب کریم کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم اکرمور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی و علیہ وساط ہی وبارہ وسلمہ کی جاتس پر حضیہ تنفیہ و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین درسِ قرآن کریم اور تصیر قرآن کریم کے سلسلہ میں قرآن رحم پروگرام میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر اڑتیس سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں ذکر ہو رہا تھا حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی کرامات کا ان کے پاس پھلوں کا اور پھر حضرت ذکری علیہ صلاط و کی تشریح آولی کا تو جب حضرت ذکریہ علیہ سلاط و تسیم داخل ہوئے جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا تشریف تھیں ان کے پاس دیکھا بے بہار پھل پڑے ہوئے ان کی ایک کرامت وار ہوئی رب کریم کی قدرت ظاہر ہوئی تو وہ حضرت ذکریہ جو وقت کے نبی ہیں ساری قوم کے امام ہیں مسجد نبی میں لوگوں کی امامت کراتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں ہی رہتے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ ایک اللہ کی نیک بندی اس کے پاس رب کریم کا یہ کرم ہوا تو ہونا کا دعا ذکریہ وہاں حضرت سیدنا ذکری علیہ اثرات سس نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے حضرت ضطیہ علیہ سلاط و تسلیم کی سنت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ رب کریم کا کوئی کرم ہو رب کریم کا کوئی نیک آدمی بیٹھا ہو جہاں کسی نیک آدمی کو کرامتگار ہو وہاں جا کر دعا کرنا رب کریم سے کچھ مانگنا یہ انبیاء اکرام علیہ مسلاط و تسلیم کی سنت طیبہ طاہرہ ہے اور وہ جگہ جہاں رب کریم کا کسی اپنے خاص بندے پہ کرم ہو یا جگہ جو کسی آدمی اللہ کے کسی نیک بندے کی طرح منسوب ہو وہاں جا کے دعا کرنا یا نوافل پڑھنا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں انبیاء کی سنت ہے جیسا عفاط خلما میں معلوم ہوا کہ رب کریم کے ایک نبی نے وہ ہر جگہ دعا مانگ سکتے تھے مانگتے بھی ہوتے ہوں گے اور پھر وہ مسجد میں رہتے ہیں لیکن خاص اس جگہ ہنارے کا دعا زکری رب کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسی جگہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک ولیا کی کرامزار رویہ وہی کڑے ہو گئے وہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے اٹھا دیے کھڑے کر دیئے اور رب کریم سے دعا مانگی اور دعا بھی کیا مانگی دعا بھی وہ جس پہ آج کا سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ جا کے دعا مانگتے ہیں اور اولاد مانگتے ہیں بھائی مانگنا تو رب کریم سے ہے جیسے دعا کے بارے میں اداب ہیں دعا کے وقت کے کہ کس وقت دعا قبول ہوتی ہے کیسے دعا قبول ہوتی ہے کن الفاظ سے دعا قبول ہوتی ہے ایسے کچھ مقامات بھی ہیں کہ کہاں دعا قبول ہوتی ہے رب کریم سے جب مانگیں جہاں مانگیں جائز ہے لیکن کب مانگیں کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جن اوقات میں دعا کی قبولیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آکا کس وقت دعا مانگی جائے تو زیادہ قبول ہوتی ہے تمہارے آکہ نے ارشادہ نماز کے بعد دعا مانگی جائے تو زیادہ قبول ہوتی ہے ایسے ہی اگر پچھلی رات کو دعا مانگی جائے تو زیادہ قبول ہوتی ہے ایسے ہی کچھ اوقات محدود قیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے نماز کے بعد دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے تحبید کے وقت دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے ایسے ہی اذان کے بعد دعا مانگی جائے تو زیادہ قبول ہوتی ہے ایسے ہی کچھ یعنی جیسے اوقات ہیں ایسے ہی کچھ مقامات ہیں کہ جن جگہوں پہ جا کے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے ان میں زیادہ تر یہ ہے کہ کھانے کو دیکھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے زمزم شریف کو پیتے ہوئے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے صفا اور مربع کی صحیح کرتے ہوئے اور صفا اور مربع پہ چڑھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے حرام میں دعا مانگی جائے کے قریب دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے تو ایسے کچھ مقامات بھی ہوتے ہیں جیسے کچھ اوقات ہیں ایسے کچھ مقامات ہیں کہ فلاں جگہ پہ دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے ان میں ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں کوئی رب کا نبی یا رب کا کوئی ولی بیٹھا ہو وہ جگہ اس کی طرح منسوب ہو تو وہاں اگر جا کے دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے سن نسائی کے شروع میں کتاب و میں جو حدیثی ہے مشہور حدیث ہے سیدان سب مالک ربی اللہ تعالیٰ نے آ, راضی ہیں دیگر قطرے حدیث میں بھی یہ واقعہ جو ہے مجبور ہے مسرد بازار میں امام بازار نے اس کو باسمد صحیح امام نسائی نے کتاب و سلاد میں سمجھے صحیح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سفر میں نے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سفر مراج میں جب جا رہے تھے تو تین جگہوں پہ آقا کریم نے اتر کے نوازر پڑے تھے وہ اسی بر... یعنی بتانے کے لیے کہ جگہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں دعا مانگی جائے یا وہاں جا کر اگر نوازر پڑے جائیں تو وہ قبول ہوتا ہے وہ جگہ کیا تھی ایک تو تور سینا کہ جہاں حضرت سینا حضرت علیم اللہ علیہ السلط و کو رب کریم کے دیدار کے جہاں انہوں نے دیدار مانگا تو دیدار اس طریقے سے کہ وہ اس پہاڑ کے پہ رب کریم کا تجلہ پڑا تو وہ متبرک ہو گیا اب وہاں میرے آقا میرے آج کی رات دو نفل پڑے مدینہ قیدہ جہاں تک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج روزہ نورہ ہے یہاں جا کے دو نفل پڑے پھر بیت اللہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلاط و تسین کی ولادتیں پاک ہوئی مولود پاک ہوئی وہاں جا کے دو نفل پڑے تو معلوما کچھ جگہیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے تو حضرت ذکر نے یہ سمجھتے ہوئے رب کے نبی ہوتے ہوئے کہ یہاں رب کریم کا کرم ہوا بے بہار پھل ملے حضرت مریم کو تو ہے تو یہ بھی ایک بے بہاری چیز تو میری عمر بڑی ہو گئی میری عورت میری بیوی کی عمر جو ہے وہ بڑی ہو گئی وہ بانج ہو چکی ہے اور اب اولاد کے قابل نہیں ہے لیکن باری تعالیٰ جہاں تو اپنی سولیہ کو بے بہار پھل دے سکتا ہے مجھے بھی بری عمر میں تو اولاد دے سکتا ہے تو وہاں دعا جو ہے وہ حضرت ذکری علیہ سلاط و کی اور دعا چاہ کی کال رب حبلی ملدن کا ضروریات طیبہ داری تعالیٰ مجھے پاکیزہ اور ستھری اولاد عطا فرما یعنی بیٹا مانگا رب کریم سے ایک ولیہ کی اس جگہ اس مقام اور اس حجرے میں کھڑے ہو کے یعنی آج اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں جگہ جا کے دعا مانگی جائے تو آج تو اس پہ اتنا بڑا فتوا لگتا ہے کہ دعا کرنی تو دور کی بات اس کو مسلمان بھی تصور میں کیا جاتا بھائی رب کیا یہاں نہیں سنتا رب وہاں نہیں سنتا کیا رب وہاں جاؤ گے تو تب سنے گا تو رب کریم نے قرآن کریم نے یہ بیان کر دیا کہ رب کریم ہے تو سنیے بصیر لیکن کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں وہاں جا کے عبادت کی جائے یا وہاں جا کے رب کریم سے دعا مانگی جائے تو رب کریم ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے نہ کہ رب کریم یہ کہے کہ بل تم فلاں ولی کے دربار یا فلاں ولی کے پاس جا کے تم دعا کیوں مانگتے تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتا دیا دیکھیے رب کریم جہاں بھی توبہ کریں قبول کرتا ہے رب کریم کو توبہ کرنے والا بندہ بڑا پسند آتا ہے لیکن وہ بخارشی میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح حدیث ہے مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی جس نے ایک ام سو آدمیوں کو قتل کیا تھا اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا تو مجھے توبہ کرنی چاہیے تو توبہ کیسے کریں اس کو کسی نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں ایک عالم ہے اس سے پوچھو اس عالم کے پاس گیا کہ میں نے ایک ام سو آدمی کو قتل کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی کا قاتل سدا جہنم میں رہے گا اور پور ایک ام سو کو قتل کیا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور تعداد پوری سو کی کر دی اب پھر اس کے دیر میں خیال آیا تو کسی نے کہا فلام بستی میں جاؤ وہاں اللہ کے بندے ہیں وہاں جاؤ گے تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا سبحان اللہ کیا یہاں توبہ کو نہیں کرتا لیکن اس کو جب بتایا گیا تو وہاں چل اب چلنے لگا تو اپنے گاؤں سے نکلا اپنی بستی سے نکلا تو اس کی موت کا وقت آیا گرا اور فوت ہو گیا اب رحمت کے فرشتے آ کہ یہ توبہ کرنے کے لئے نکلا تھا لہذا ہم اس کو جنت لے جائیں گے اور آزاد کے فرشتے آ کہ یہ سو آدمی کا قاتل ہے ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے کیونکہ یہ اس میں توبہ کیل تو نہیں ابھی تو یہ توبہ کی نیت تو نکلا تھا اب رب کریم کی باہر جانے فرشتے نے عرض کی باری تعالیٰ کیا کریں اس کو جہنم میں لے جائیں یا جنت میں اب رب کریم ارشا سماتا ہے اس کے گھر سے جہاں یہ مرا وہاں تک کا فاصلہ نہ پو اور وہاں سے جہاں یہ فوت ہوا ہے، وہاں سے اس بستی کا فاصلہ نہ پو جہاں میرے بندے ہیں تو اگر وہ بستی قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ اور اگر اس کا گھر قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ ابھی گھر تو قریب تھا ابھی وہ بستی تو دور تھی جہاں رب کے بلی بیٹھے ہوئے ہیں اب رب کریم کے حکم کے مطابق فرشتے جب ناپنے لگے تو میرے رب کریم نے فرشتے کو کم دیا پار مارو اور گلیوں کی بستی خرید کر دو اس کا گھر دور کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو گلیوں کی طرف نکلا تھا نا گیا جہنم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا اس کی نیت تھی میرے بندوں کے پاس جانے کی وہاں جا کے توبہ کرنے کی اگر آج کل کے عام لوگوں کے حساب سے دیکھا جائے تو چاہیے تھا رب کریم کو کھینچانا یہاں توبہ وہ نہیں کرتا تھا یہاں سے چھوڑ کے وہاں کی گیا یہ غیر اللہ کے پاس کیوں گیا لہٰذا اس کو جہنم میں لے جا رب کریم نے کمال کرم کیا فرمایا کہ وہ بستی اگرچہ دور ہے اس کو کریو کر دو کیونکہ اس کا عقیدہ ذرا اچھا ہے یہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے میرے بندوں کے پاس جا رہا ہے لہذا اس کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے رب کریم نے اس کو کریو کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی تو لہذا اگر اس نیت سے چلا جائے کہ وہاں رب کریم کرم نوازی زیادہ فرمائے گا وہاں زیادہ رد کریم سنے گا تو اس نیے سے اگر کسی ایسی جگہ جا کے دعا کی جائے تو یہ انبیاء کی بھی سنت ہے اولیاء کی بھی سنت ہے اور پھر وہاں جا کے جیسے آج کل مزاق بنایا جاتا ہے دیکھو جی وہاں جا کے بیٹے مانگے جا رہے ہیں تو حضرت ذکری علیہ السلام نے بیٹا ہی مانگا تمہاری تعالیٰ میں بھی بوڑھا میری بیوی بھی بوڑھی اب وہ آکر ہو گئی وہ بانج ہو گئی اب اس قابل نہیں اس کے گھر میں اولاد ہو لیکن تو مریم کو بے بہارے پھل دے سکتا ہے تو ہے تو میرے لیے بھی بے بہارا فالر بے بہارا میوا لیکن اگر تو مجھے عطا فرما دے تو تیری قدرت ہے تو تڑا کریم ہے ان نقسمی ا دعا باری تو دعاؤں کو سننے والا ہے قبول فرمانے والا ہے اب ایک ٹرس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کے لیے وقت دعا کے لیے مقام یہ اور اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں جو ہیں یعنی دعا ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے تو میرے مستحفین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اس نے دعا مانگنی شروع کی تو ڈائریکٹ رب سے مانگنا شروع کر دیا تو میرے آقا نے ارشاد ہے اجل تیام اے دعا مانگنے والے تو انہیں بڑی جلد بازی سے کام لیا اگر دعا مانگنی تھی تو پہلے رب کی تعریف کرتا پھر رب کے محبوب پر درود بھیجتا اور پھر, پھر درود کے بعد تھی دعا مانگتا اب رب کریم تیری جھولی بھرتا اب رب کریم تجھے آتا فرماتا سونا کرو کیا رب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے شاید سنا اب دعا ملا کا تم دعا جو ہے وہ ملک ہو جاتی ہے لٹک جاتی ہے زمین و آسمان کے درمیان جب آدمی دعا مانگتا ہے تو دعا اٹھتی ہے رب کریم کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو نہ آسمانوں میں نہ زمین میں درنار میں رک جاتی ہے جب تک, جب تک کہ وہ آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتیں والا صفات پر دروشی نہیں بھیجتا جب دردوشنا بھیجتا ہے تو دع ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا جو دعا درود نہ بھیجیں تو لٹک جاتی ہے تو جو محبوب کریم پر درود نہیں بھیجتا وہ آدمی بھی لٹکا ہی رہے گا جب تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نہیں لے گا جب تک کہ آ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درد سلام نہیں بھیجے گا تو اس اہت کریمہ سے جیسے یہ معلوم ہوا کہ یعنی وقت چاہیے اور وقت کے ساتھ کچھ جگہ چاہیے جہاں رب کریم سے دعا مانگی جائے ایسے ہی آ, جو ہے یعنی وہ الفاظ کیسے ہونے چاہیے ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اب دو آ جو ہے چاہے تو اب قبول فرمائے چاہے تو نہ قبول فرمائے لیکن جیسے پیچھے میں کر چکا رائگا نہیں جاتی اس وقت نہیں تو بعد میں صحیح بعد میں نہیں تو اس کا سوال جو بھی مسلمان کے میومن کے زبان سے نکلتا ہے ربے کریم اس کو سنبھال کے رکھتا ہے تو رب کریم کی تعریف کی جائے رب کریم کے محبوب کی تعریف کی جائے اب رب کریم سے جو مانگا جائے رب کریم اس کو عطا فرماتا ہے پھر اس کے کچھ اداب ہیں یعنی اداب میں سے یہ ہے پھر رسکے الا ہونا چاہیے اداب میں سے یہ ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے رب کریم کی بارگاہ میں خالی ہاتھ آدمی اٹھائے اور یہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لے اور یہ ہے کہ اس میں جو ہے گرفتاری کرے یہ ہے کہ اس میں دکھلاوا نہ ہو اور یہ ہے کہ وہ اب کسی دوسرے کے لیے دعا کرے یہ بھی یعنی ہدیشی میں آیا جیسا بخاری شی میں ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے سر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے بارہ تعالیٰ میرے سلام بھائی کو یہ دے دے سلام مومن کو یہ دے دے تو رب کریم کا وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کا مرہ کریں گے لیے دو بار تیرے لیے رب کریم دگنا آتا فرمائے تو دعا کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ کسی کے لئے کرے فرشتہ آپ کے لئے کرے آ, ہماری تو پتا نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی رب کریم سے قبولیت کی امید ہونی چاہیے نہ امید ہی ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی امید ہوگی لیکن پھر بھی ہم امگناگار ہیں قبول ہو نہ ہو وہ معصوم فرشتہ جب ہمارے لیے مانگے گا تو وہ تو یقیناً قبول ہوگی لہذا اپنے لیے مانگنے کی بجائے اگر دوسروں کے لیے مانگا جائے تو اپنے لیے تو خود بخود ملتا ہی جائے گا تو حضرت ذکری علیہ اسلط و تسین کے عمل مبارکہ سے کتنا مسئلہ ماشاءاللہ حل ہوا کہ وہ حضرت ذکریہ جو مسجد میں رہتے ہیں جو رب کریم کی عبادت کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں وقت کے نبی ہیں وہ وہاں جا کے اس حجروں میں دعا مانگ رہے ہیں جہاں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے لیے رب کریم نے وہ بے بہار تھا جاتا فرمائے ان نقاسمی دعا بار تعلی دعاؤں کو سننے والا فنادت ملا تو رب کریم نے بھی کتنا کرم کیا ابھی دعا مانگ رہے ہیں ابھی وہ کھڑے ہوئے ہیں وہیں ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور رب کریم نے فرشتوں کو بھیج دیا تو فرشتوں نے آ کے آواز دی واہ وقار وہ اپنی جگہ کھڑا ہے ابھی نماز پک رہے ہیں یہاں عام طور پہ مفسرین نے دونوں معنی کیے کہ ابھی وہ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے ہیں رب کریم نے فرشتے کو بھیج دیا یا یہ ہے کہ انہوں نے دعا مانگی اور ساتھ ہی موافل پڑنے بھی شروع کر دیے یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں نفل پڑے جائیں اور اس کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو رب کریم کی بارگاہ میں ابھی وہ کھڑے ہی تھے کہ فرشتے آ گئے اور فرشتے نے آ کے کیا بات ان اللہ بشر کا اے سیدنا نہ رب کریم آپ کو بشارت دیتا ہے کس کی کی سبحان اللہ نام بھی رب کریم نے رکھ کے بھیجا اپنے نبی کا حضرت سینا یا سلاط و تسلیم کی بشارت دی فرشتوں نے حضرت ذکریہ کو بےکل تم من اللہ ہی. یہ رب کی طرف سے کلمہ ہے وہ اور سید ہے اس کا مطلب ہوا کہ انبیاء اکرام کو سید کہنا یہ رب کریم کی سنت ہے رب کریم نے حضرت یاصلاط تسلیم کو سید کہا ہے تو سردار آقا سیدہ ایسے کہنا یہ ادب رب کریم نے ہمیں سکھلایا ہے صلی اللہ صلی سید نا امولہ نا محمد اگر یوں پڑا جائے گا تو یہ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ کئی لوگوں کو اس پہ بڑا ہوتا ہے دیکھو جی تم بات بات پہ سید کہتے ہو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر تم کبھی کبھی سید الخلق بھی کہہ دیتے ہو تو یہ بھی بڑے لوگوں کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ نبی کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سید کا کیوں کہتے ہو بس جب عضرت یاحیہ ہی سید ہیں تو جو ان کے بھی سید جو ان کے بھی آکا جو ان کے بھی سردار ہیں تو پھر ان کو سید الخلق نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے سید الناس نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے تو میرے آقا سید الخلق ہیں رب کریم کی ساری مخلوق کے سردار ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں حضرت آدم اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ساری آنے والی مخلوق کا سردار ہوں انا سید ولد آدم میں ولد آدم کا سردار اولاد آدم کا سردار ہوں کئی لوگوں کو یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سید کیوں کہتے تو جب رب کریم نے انبیاء کو سید کہا سردار کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو سید کہنا یہ رب کریم کی سنت ہے ایک تو انہوں نے رب کریم نے حضرت حسین یای علیہ سلاط و تسین کے لیے یعنی جو ہے کلیمت اللہ کا یہاں لفظ بولا دوسرا بولا کہ وہ سید ہیں تیسرا وہ حصور ہیں حصور حسر سے ہے حضرت حسینہ یاط یا و تسلیم دنیا سے بھاگا کرتے تھے خاص کر دنیا ریاوتوں سے, سے بھاگا کرتے تھے حضرت سینا یاہی علیہ السلیم کو حضرت ذکری علیہ السلام السلم کرتے تھے جب بوڑھے ہو گئے تو آسا ہاتھ میں ہوتا اور لوگوں سے پوچھتے کہ لوگوں تم نے میرا یا ہیا کہیں دیکھا اب وہ بتاتے وہ فلاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے وہ فلاں مقام پہ بیٹھا ہوا ہے رب کی اجازت کر رہا ہے وہ دنیا سے بھاگتے تھے دنیا سے دور رہتے تھے دنیاوی کاموں سے دور رہتے تھے تو رب کریم نے ان کو حصور کہا یعنی وہ ایک حفر میں رہتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں اور اور عورتوں سے بچنے والے ہیں وہ نبی جین اور وہ نبی بھی ہیں یہ یعنی سید حصور اور نبی جن سوال اور ہمارے خادوں میں سے ہیں اللہ ہو کر کتنی جو ہیں صفات رب کریم نے بیان کر دی حضرت یا حصور وہ لوگوں سے بھاگتے ہیں دنیا سے بھاگتے ہیں ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے ان کو رب کریم نے حصور بنا کے بھیجا اور ہمارے آقا کریم کو حضور بنا کے بھیجا لوگ ان کو ڈھونڈتے ہیں مصطفیٰ کریم اپنی امتیاں کو ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو جانا پڑتا ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے تاکہ زکری والے سلاطے این ڈھونڈتے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتیاں کو دنیا اور آخرت میں یوں ڈھونڈتے ہیں جیسے ماں اپنی بچی ہوئی اعلات کو ڈھونڈتی ہے تو وہ حضور ہیں میرے آکا کو حضور بنا کے بھیجا گیا یہ ہر جگہ جو ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں وہ نبی امین الب اور وہ ہمارے خاتوں میں سے ہیں بکیا جو ہیں حضرت حسینہ یا سلاۃ و تسین کی یہاں جو ہیں یعنی شان عظم کے ساہت طعیمہ نے اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزم تو نکلتی ہے انشاءاللہ وہ بعد میں انشاءاللہ ان کے دیکھا جائے گا بھی چونکہ وقفے کا وقت ہو گیا ہے تو تھوڑی سی بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حضر ہوتے ہیں اور پھر آپ دوستوں کے بہن بھائیوں کے فون کال بھی لیتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ملتے ہیں ان شاء چھوٹی سی بریک کے بعد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اب انشاءاللہ شاء آپ دوستوں کے ٹیلیفون کال جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالوں کے جو آپ دے سکیں تو ہمارے ساتھ ایک کالے ہے دیکھتے ہیں کون ہیں اور کہاں سے ہیں کیا ان کا سوال ہے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ جی کہاں سے بول رہے ہیں جی میں سعودیہ ادمام سے بول رہی ہوں جی. آ, میرا نام یاسمین ہے جی. میرا ایک سوال ہے کہ میرے دیور ہیں انہوں حافظ ہے انہوں مسجد ارتقاف کے لیے بیٹھے تھے تو انہوں ہمارے کچھ آئے تھے پڑھ کر ہمارے دادا تصور کو حاضر کیے ہوتے ہیں جی. اور ان سے کچھ سوال جواب کیے تو انہوں نے منع کر دیے بولتے کہ اب اب بلائے بیٹے آئندہ ہمارے ایسے مت بلانا بولے تو یہ کہاں تک درست ہے اپنے اسلام میں حدیث میں اور قرآن میں کہ ایک بلا سکتے کیا ایسا نہیں جی شکریہ دیکھیے میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ شاید پچھلے پروگرام میں میں نے کیا یا اس سے پچھلے پروگرام میں کہ مومن کی روح جو ہے وہ آزاد ہے حضرت سینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت سینا عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دونوں صحابی ہیں دونوں آپس ملے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ عبداللہ جو ہم نے پہلے فوت ہوئے وہ آ کے بتائے گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے تو حضرت سنگھ عبداللہ نے کہا کہ سلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے جو فوت ہو گیا وہ کیسے آ سکتا ہے تو نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادیشی نہیں سنی اب دنیا سیدھوں میں نے بجنت القاعد ہے کہ دنیا جو ہے مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے تو جب آدمی قید خانے سے نکلتا ہے تو پھر جہاں چاہتا ہے وہ جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے حضر... یہ مسنشی میں ہے اور تقریباً ادیس کی پچاس کتابوں میں باسمند صحیح یہ ادیشی موجود ہے تفصیل رو کے ساتھ ہے, اگر تبدیل مبارک نے اس کو اپنی کتاب و زہر میں نقل کیا تو نامن مومن, کی روحیں کیونکہ آزاد ہے اپنے گھر میں آئے جہاں چاہیں جائیں تو وہ آزاد ہوتی ہیں اگر کچھ پڑھنے سے ایسی روح کو آ جائے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ یعنی اچھا اگر کو پڑھے یا ان کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرے تو اربا کے ساتھ رابطہ قائم کرنا یہ اولیاء نے بشمار اولیاء کرام نے لکھا ہے شاللہ محبت سبید المتباح فیصلا اولیا میں اس کے سارے طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی افتحال نہیں ہے نہیں ہے ہو سکتا ہے ایسا جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی اپنا جرا ٹی کی بات کام کریں کون سا کام کہنا چاہے ہے جی میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں جی سیاض صاحب میرا خیال یہ ہے کہ جو یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سونے کا پہلا اپنے بھائی کے سامان میں رکھا تھا جی جبکہ تمام امبیا مستل جو ہے معصنوم امرخطاب ہیں جی جی تو ایسا جو جان بوجھ کے لوگ کیا اس میں کیا حکمت دیکھیے میرے بھائی ربیع کرنی نے ساتھ اس کی حکمت بھی دھیان دی کہ ہم نے یو سب کو ایک طریقہ بتایا تھا اس کو کہتے ہیں ہیلا ہیلا کرنا جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جائے گا اگرچہ کچھ لوگ آج اس کے خلاف جیلے بری قسم کے بولتے ہیں اور انہوں نے ہیلے کے خلاف کتابیں تک لکھی ہوئی ہیں تو یہ ایک ہیلا ہے جو رد کریم نے حضرت السین یوسف الخلاط و تسین کو بتایا تھا ایسے ہی ایک ہیلا حضرت ایوب علیہ و تسین کو بھی بتایا تھا اور ایسے ہی ایک ہیلا جو ہے حضرت سیدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہا کو بتایا تھا تو جب حگت سنہا گیور نے قسم کھائی کہ میں اپنی اس گوجہ کو سو درے ماروں گا تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو بالکل جو شیطان نے مجھے بتایا تھا اس کے الٹ ہے صاحب تو اب رب کریم سے ان کی داری تعلق میں قسم کو کیسے پورا کروں تمہارا ساؤ آج جو ہیں وہ تنکے کے اکٹھے کرو اور اپنی بیوی کو لگا دو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی تو رب کریم نے ساتھ سارے بیان کر دیا کزال کے دن یوسف ہم نے اگر تو یوسف کو ایک طریقہ بتایا تو بولے بھائی یہ ایک ہیلا ہے ایک طریقہ ہے یہ اس میں کوئی خطا یا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے حضرت سینی امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلاط الم کو روکنے کا اللہ عید نے حضرت یوس اللہ صلاف السلام کو ایک طریقہ بتلایا تھا اس طریقے کے مطابق انہوں نے ان کو روک لیا اور اس میں یہ بھی تھا کہ ان کے دھنوی کی خطا جو ہے وہ اتحادی خطا اس کو تاکہ ظاہر کیا جا سکے اور اسی وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام الم پر الزام بھی لگایا تھا اور کیوری کی نسبت ان کی طرف تھی تو رب کریم اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء کے مخالفین ان کے طریقے سے امبیا پہ اعتراض کرتے ہیں اور انبیاء اکرام کو اللہ مسجد کس طریقے سے ان سے بچاتا ہے تو رب کریم نے اس کا ساتھ جواب بھی خود ہی عطا فرما دیا جی السلام علیکم السلام علیکم یہ کون سا کہاں سے بول رہے ہیں میں بول رہا ہوں کیا نام ہے میرا نام محمد جعفر ہے جی جعفر صاحب حکم کر رہے ہیں الحمد للہ خیریت سے آپ میرا ایک مسئلہ ہے ایک شاہد کو میں پیسے دیا تھا ویزے کے لیے جی تو وہ شاید جو ہے نا کھا دیے میرے میں یہ ویزے تین ہدیوں کو لانا تھا میرے کو تو کسی کے پیسے سے تین تو غریب بچے سے میں لانا تھا تو جی آپ غریب باروں مجھے سنائے ٹی وی پہ بند کریں آرام سے آپ बंद करेगा जी जी तो मैं वो बच्चों को वापस ला लिया मेरे पैसे उनसे तो उनके छोटे भाई जो है ना मेरे को पैसे देते बोले वो बेचारे थोड़े पैसे दिए बिचारा उनका इंतजान हो गया जी तो मेरे को भैंस भी हो गई थी वो थोड़े पैसे जब दिए मेरे को तो उन्होंने जो है को मेरे को और बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा बोले تو میں جو ہے سو ٹھیک ہے مت تو آپ آپ جو بڑے بھائی آپ کے دیتے بولے आप نہیں دیے آپ جو ہے आते آپ دیتے بولے آپ آتے आप دیے تو آپ جو ہے سو آپ جو بول رہے آپ آگے तो کے بول رہے نہیں دیتے تو وہ جو لوگ تو بہت ہو گئی وہ بولے میرے کو آپ کیا میں جو آپ کو پیسے میں آپ کرنے لگے آپ سر سوال کریں کہ آپ چاہتے کیا تو آگے آگے اچھا وہ بھائی صاحب तो मैं मैं क्या करा वो दोनों में बहस हो गई थी और मेहताब का इंतकान हो गया जो आप आके देते बोले जो आके दिए वो बाद में बहस हो गई दोनों बोले अब मैं जो दिया आप इसका हिसाब देना पड़ता मैं बोला ठीक है मेरे को आप जो बाकी है वो आप देना पड़ता हिसाब बोलते बोला तो वो साहब का इंतकान हो गया मेरे को वो साहेब खात में आ गए एक हफ्ते के बाद तो वो साहेब बोले मेरे को मेरे भाई से ले लो पैसे जी तो इसका मसला मेरे को मैं ले सकते हैं کیونکہ وہ اپنے بھائی کا قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے تو آپ ان سے پیسے لے سکتے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو آبان سوال ہوتا ہے وہ قرضے کے بارے میں ہوتا ہے اتہ کے شہید جس کے سارے گناہ پہلے قطرہ خون کے دینے کے ساتھ ہی معاف کر دیے جاتے ہیں جب تک اس کا بھی قرضہ نہ ادا کیا جائے تو وہ بخشا نہیں جائے گا قرضہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم چیز ہے آہ اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے اور میں یہ گزارش کروں گا ہاروش شخص کے جس کا کوئی عزیز ثوت ہو وہ بڑے بڑے دعوے پہ اس سے محبت پہ کرتے ہیں اور بعد میں اس کے سواد کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے لیکن نام نمود کے لیے رواج کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اس کا قرضہ ادا نہیں کرتے بہت بڑی جاتی ہے اس کی جائیداد پہ تو قبضہ کرتے ہیں لیکن اس کا قرضہ ادا نہیں کرتے آکا کریم صلی اللہ تعالی سے مقروض کی نماز جرآہ نہیں پڑھایا کرتے تھے پھر با انارس من لا وارس اہولا من, من, من لا مولا لاحو حکما کال رائے میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں ہے اور میں اس کا آقا ہوں جس کا کوئی آقا نہیں ہے تو آقا خود ادا کر دیا کرتے تھے اور اس کی ناز جنازہ پڑھایا کرتے تھے تو اگر بھائی بھائی کا قبضہ ادا کر رہا ہے تو اچھی بات ہے آپ اسے سے لے رہے تاکہ اس کے بھائی کی جو ہے وہ قبر میں مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں تو ایک اصل میں ہمارے ایک شروع میں سوال آ تھا کہ ایک دوست نے سوال کیا کہ مجبوری کے وقت جو ہے وہ کیا سود آدمی لے سکتا ہے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو واقعہ تن مجبوری ایسی ہے جیسا کہ جب حرام کھانا حلال ہو جاتا ہے واقعت ایسا ہے اس کی واقعت عزت جا رہی ہے یا جان جا رہی ہے تو تب تو جائے گا لیکن ایک آئش کے لیے تو میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور میرے پاس اچھا مکان نہیں ہے میں اس مکان کے لیے ہے چاہے سود لے سکتا ہوں بینک سے یا اچھی گاڑی کے لیے لے سکتا ہوں یا اپنی پرسنالٹی بڑھانے کے لیے اپنے اچھے کپڑے پہننے کے لیے لے سکتا ہوں تو یہ ساری چیزیں شیطانی چکر ہوتے ہیں سود بہت بڑی لانت بھی ہے اور بہت بڑا گنا بھی ہے اس سے بچنا چاہیے اب مجبوری کیا ہے یہی کہ بھائی آج کل مجبوریاں کیا ہیں کہ ایک مکان بنا لیا جائے یا میں نے شادی کرنی ہے یا بہن کی شادی کرنی ہے اس پہ اتنا جائز دین ہے تو یہ سب چیزیں غیر ضروری ہیں اتنا بڑا گناہ لے کے تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے دوسرا سوال تھا کہ بعض وہ کہتے ہیں کہ شادی کی جائے تو حالات بدل جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے نمبر پہ تو یہ بات ہے کہ چونکہ شادی جب ہوتی ہے پہلے دوسرے گھر میں آتی ہے تو اپنی قسمت اپنے ساتھ لے کے آتی ہے تو اس لیے اگر وہ کہتے ہیں نہ بدلے تو دوسری شادی کر سکتا ہے جیسا کہ دوسری میں اردو آتا اور میرے گھر کے حالات ایسے ہونا تم شادی کر لو پھر نہیں بدلے ہونا دوسری شادی کر لو تو کہتے ہیں کیا کہ ایسے کر سکتے ہیں ہاں بھائی اگر تو ایسا معاملہ ہے ہر عورت اپنی قسمت خود لے کے آتی ہے اس کے ساتھ اس کے عروجک بھی آتا ہے تو اگر اس طریقے کی سے ہو تو اس میں شریع طور پہ تو کوئی قباہت یا کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو جی السلام علیکم जी कौन सा कह रहा है मुफ्ती साहब अजूब जी जी अम्बरला मीडिया से बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब जी जी हुक्म जन्म अपने टीवी की आवाज कम कर दें और मेरे यहां मेरी आवाज जरूर से, से जी जल्दी बोलें हाँ मुफ्ती साहब मैं बस सिर्फ सभा दुआ के लिए आपसे मुखातिब आपसे इंटरनेट से पहले तीन अनुसार उनका हेल्प में प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती थी काफी अर्से के बाद देखा आपको बहुत दिल खुशी हुआ दुआ है कि आप हमारे लिए दुआ करें अल्लाह आपको यादव तंदुरुस्त यात्रा फरमाए हमारे लिए दुआ करे खास दुआ के लिए आपसे इंतजया कर रहा हूँ बहुत बहुत ध्यान عزتیں عطا فرمایا سب مسلمانوں کو خود عزتیں اللہ بلّہ مجدو کی عطا فرمائے اور ان کو ساتھ مستقیم جو بھول چکے ہیں وہ دوبارہ ان کو چلنے کی تحقیق عطا فرمائی جی السلام علیکم السلام علیکم جی صاحب کون سا میرے اچھا چلو ان بچاروں کی لائن کتبئی تو جی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی میں دبئی سے بات کر رہی ہوں ایکچولی میرا ایک کوشچن تھا کہ ایک دبائی کے نام سے نا یہاں پہ ایک چیریٹی چل رہی تھی تو اسکول کے بچوں کو انہوں نے ٹکٹ وغیرہ سیل کرنے کو دی تھی تو میرے بیٹے نے بھی سیل کی اور اس نے ٹیچر کو دو تین بار جا کے ملنے کی کوشش کی اس کو دینے کے لیے لیکن ٹیچر ملی نہیں اس کو تو اس کے بعد اسکول میں بھی وہ کافی دن تک لے کے جاتا رہا لیکن وہ کسی اور چیریٹی میں یہ دے دوں کیا کروں ان کا ہاں تو اللہ کے نام پہ آپ کسی جگہ بھی دے سکتی ہیں کسی چیریٹی میں دے سکتی ہیں لیکن یہ خیال رہے کہ آج کل بہت ساری ایسی چیریٹیز ہیں جو جب آگے تقسیم کرتی ہیں تو اس میں یعنی مسلمان غیر مسلمان یا بد عقیدہ صحیح العقیدہ کا کوئی فرق نہیں کرتے ہر ایک کو دیتے ہیں اگر یہ بطور انسانیت کوئی آ... آدمی سوچے تو کہا یہ اس میں کیا ہے سب کو دینا چاہیے لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کو وہ دے رہا ہیں ممکن ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی آپ کو ظلموں سے کم کر رہے ہوں تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جن چیریٹیز کو آپ لوگ دے رہے ہیں وہ کہاں اس کو خرچ کر رہے ہیں کہیں آپ کے پیسے آپ کے خلاف یا آپ کے مدد یا آپ کے دین کے خلاف یا آپ کے مدد کے خلاف ہی تو نہیں استعمال ہو رہے تو کسی ایسی جگہ دیے جائیں جہاں پتہ چلے کہ یہ واقعی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں جانے چاہیے جی السلام علیکم السلام علیکم کہاں سے بول رہے ہیں جی میں سعودی عرب ریاض سے بول رہا ہوں اختر علی میرے نام ہے جی اصر صاحب حکم اختر علی جی اختر جی جی سر دو مسئلہ ہیں میں نے 93 میں حج کیا تھا جی تو میں نے پانچ زیارت پہلے کیا اس کے بعد صحیح جب کرنے لگا تو میں اس سے پہلے بیمار بہت زیادہ بیمار تھا جی تو وہ صحیح میں نے دوسرے دن کی جی جی تو ایک تو یہ مسئلہ تھا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی سے میں نے سنا کہ عید والے دن یعنی آج عید ہے رات کو آپ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا یہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ جبکہ اسلام میں عورت حلال ہے صرف بچوں پہ مقام پہ وہ جائز نہیں دو مسئلہ میرا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ طبق کے بعد صحیح کرنا جلدی اچھی بات ہے مستحد ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے جیسے آپ نے کہا تو دوسرے دن کی تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے اور کیونکہ دوسرے دن تیسرے دن وہ تین دن جو ہیں وہ تو پیسے گیارہ کے ہیں اور چرفائی جو ہے اب وہ اگر تو آپ نے پہلے کر لی ہو تو آپ گیارہ سے پہلے اگر صحیح ایک کی ہو تو وہ اس کے قائم مقام ہو جائے بھی دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور نہیں کی تو تب بھی اگر آپ نے دوسرے دن کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی اس پہ کفارہ نہیں ہے اور کوئی اس پہ دم وغیرہ نہیں ہے بالکل درست ہوگئی باقی میرے بھائی جیسا کہ آپ نے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا دوسرے سوال کا کہ جب کوئی شری یا تبھی اضر نہیں ہے تو آپ دن رات میں اور پورے سال میں جب چاہیں اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں نیت نیک ہو تو بیوی کے پاس جانا بھی کار سواد ہے اور اگر یہ بھی سال نیت ہو کہ میں گناہ سے بچوں گا آ تو ایک اور بھی نیکی جو ہے اور پھر ایک یہ نیت کہ اگر مجھے اللہ جل اقبال تین سال اولاد فرمائے گائے سے تو میں اس کے دین کا خادم بناؤں گا تو یہ ایک اور نے ہے تو پھر اس سے یہ بھی نیت کی جائے تو میری نظریں جو ہیں اب اس وجہ سے جک جائیں گی تو یہ ایک اور نے ہے تو اپنی بیوی کے پاس جانے میں تو جتنی اب نیتیں کرتے جائیں گے نیتیاں بھرتی ہی جائیں گی پھر اس کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں ایک اور نہیں کی ہے تو عید ہو یا کوئی اور دن ہو جب کوئی شریع تبھی اجر نہ ہو چونکہ عید ہونا کوئی نہیں ہے خوشی کا دن ہے تو لہذا اس میں بیوی کے پاس جانے میں شری طور پر کوئی حرج نہیں ہے جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں سجیاد بات کروں لندن سے مجھے سر میرا ایک کوشچن تھا جی میرے چار مطلب تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے اکتیس ایک جگہ زمین لی تھی تو اس میں سے جو میرے والد صاحب انہوں نے وہ زمین اپنے حصے کی جو ہے تین بچی کو دے دی تھی جو جو اب جو جو وہ جو تین حصے ہیں انہوں نے اپنے اپنے مکان بنا لیے چپچا تو اب یہ جو زمین باقی رہ گئی ہے اس سے میرے دو مکان بنا رہے ہیں تو اس میں اب اگر ہم لوگ بناتے ہیں تو وہ چپچا کہتے تم لوگ دکھاوا کر رہے ہو اس بچی کے لیے مجھے ہمارا ان سے جھگڑا ہمارا ان سے ختم ہو گیا پکچھا سے جی جی آپ وہاں مکان اگر بنائیں گے تو وہ دکھاوا تو نہیں ہوگا ہماری زمین کا دیکھئے میرے بھائی ان اعمال و بنیاد آسا کریم صلی اللہ تعالی نے یہ چاند بسل گئے کے کتنے یعنی جو ہیں وہ سمندر کو بند کر دیے ہیں پوری دنیا اس پہ رکھ دی ہے اگر آپ کا ارادہ کوئی دکھاوے کا نہیں ہے کوئی ایسا ریا کا نہیں ہے تو, نہیں ہے, تو ساری دنیا کہتی رہے اس میں کیا ہر آپ کا ارادہ کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں بلکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کام نہ کرنا ریا میں آ جاتا ہے کام کرنا خلوص نیت سے صحیح ہے لیکن اس وجہ سے آدمی نہیں کرتا لوگ یہ کہیں گے تو ممکن ہے وہ ریہ میں آ جائے تو میرے بھائی نیت ٹھیک ہو تو دنیا کچھ بھی کہتی رہے کچھ نہیں ہوتا اللہ رسول کو راضی کرنا ہے دنیا نہ کبھی راضی ہوئی ہے نہ کبھی راضی ہوگی تو جس نے اللہ رس کو راضی کرنے کی نیت کی انشاءاللہ اللہ سے رسوم راضی ہو گئے تو رب راضی تو سارا جگ راگی پھر کسی کے کوئی ناراضگی کا کوئی آآ یعنی آآ کوئی خطرہ ہو بھی تو اس کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے آخری نیت سے اس کو بنائیں یتیم بچی کو دیں انشاءاللہ اس میں کوئی رعایت والا مسئلہ نہیں ہوگا جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا ہے جی. مفتی صاحب جی کرم آپ سنائے اللہ کا شکر ہے میں سعودی عرب ریاض سے بول رہا ہوں جی اچھا جی ایک تو میرا نماز کے بارے میں سوال تھا اور ایک یہ سوال تھا کہ جو یہ قوالیاں ہوتی ہیں اس میں ساتھ سس چلتے ہیں اور ساتھ میں اللہ اور نبی کے نام لیے جاتے ہیں جی جی تو یہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک ناجائز ہے سننا اچھا جی اور دوسرا نماز کے بارے میں ذرا اچھا سا مشورہ دے دیجئے جی کہ جن کی کزا نمازیں ہو جاتی ہیں وہ کیا کریں جی بڑی مہربانی میرے بھائی قزان نمازوں کو تو باہر ادا کرنا ہی ہے وہ فرض ہیں ان کو ادا کرنا ہے کیسے ادا کرنا ہے چاہے تو آپ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور طاقت ہے تو جتنی کذا ہیں ان کو ایک بار کر لیں جتنے آپ وقت لگا لیں اگر نہیں ہے تو روز کی ایک ایک پرتے جائیں دو دو پنتے جائیں اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو جو اسی وقت مسلزور پڑی تو ایک روز جو پہلے لے سب سے کبا ہوئی اس کو اکضا کر لیا اثر پڑی تو پھر اثر کی نماز جو کبا ہوئی, ہوئی وہ مگر ایسے ہوئی تاکہ جو ہے وہ یعنی بوجھ بھی نہ بنے اور نماز ہوتی بھی جائے بس کا تو ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی نوازل پڑھتا ہے نوازل بھی جائے اگر تو پچھلی کباب پڑھ لے تو وہ بہت بہتر ہے لیکن اگر نواز بھی پڑے اور بھی پڑھے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے تو میرے بھائی اس طریقے سے نمازوں کو ادا کرنا چاہیے اب قوالیوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ قوالی کا مسئلہ جو ہے وہ اصحاد تصد میں کچھ اختلاحی ہے لیکن جو ظاہری قرآن و سنت میں آتا ہے اس وقت جو اختلاح تھا وہ تھا نہیں کہ سما جائز ہے یا ناجائز ہے سماج جائز ہونے میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا اسی طریقے سے سماج کے جائز ہونے میں اویت داتا گنج علی ہجوری نے لکھا اور کتاب و امام مقدسی نے پوری کتاب لکھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سما کس کو کہتے ہیں وہ ہے شریف پڑھنا عرب کریم کا جو ذکر کرنا اب چونکہ سال مضامیر جو ہیں اس میں علماء کا, کا کافی اختلاف ہے اکثر علماء جو ہیں وہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور بعض اس کے جواب کے بھی قائل ہیں حضرت المام فخر الدین زبرادی چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کے کتاب ہے کتاب الصما تو وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا سماج جو ہے وہ سے خالی ہے لہذا بچ سکتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے مضامیر سے اور ویسے جو ہے اس میں قرآن کی آیت اگر ہو تو وہ تو ویسے جائز نہیں ہے مضامیر کے ساتھ مزامیر سے بارہ بچنا چاہیے جی السلام علیکم السلام علیکم ملاب جی जनाब जनाब नहीं तो जुराब मुबारकबाद दुनिया जी में सुन सब गोवा सलाम पर आवाज आ गई क्यों थी तो वाकई सामक हो गए हुक्म जनाबा अच्छा मस्जिद جی بار بار خارج کرنا ایک دکھا دن تی دکھا خارج کر دیں تو مشہور شخصیت نے لیا دن بڑا ایلان کر دیا لیکن چل پتا نہیں کہ حاجی صاحب کا فون آ رہا لیکن پہلے میں دوستوں دس دن بہ در با ملازا ہوشیار تو کلاج صاحب دیکھو ماشاءاللہ کتنے اچھے سوال آپ نے ایک تو پنجابی میں لگتا تھا تو بہت سارے دوست ہمارے پنجابی چیزیں نہیں جانتے حاجی صاحب اردو بولتے نہیں ہیں ان کو پنجابی سے اتنا پیار ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے آداب نماز کے فرائض نماز کے راجباغ نماز کے آداب اس کی سنتیں جب آدمی اپنے جسم کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ کپڑے ہونے چاہیے اور دھلے ہونے چاہئیں نئے ہونے چاہئیں سانس ہونے چاہیے پھر ہونے چاہیے جب رب کی عبادت ہے تو اس کا بھی تو کچھ آباد ہے کچھ طریقے ہیں ایک یہ سوال چونکہ یہ تو انہی علقوں میں بھی بعض ایسے جو ہے وہ لوگ سرف نظر کر دیتے ہیں بلکہ اس پہ خود عمل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں کہ جو ہے اس کی شلوار یا اس کا پاجامہ وغیرہ اس کو اوپر رکھ لیتے ہیں یہ منع ہے بخاری شیل کتاب و سلاد باب و سعیدہ میں ہے آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شارجہ نہ ہی تو ان و و شار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ مجھے منع کیا گیا کہ اپنے بال اور کپڑے کو روکوں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹکھڑے ننگے ہونے چاہیے اوپر اڑس لو تو بھائی ٹخڑیں بھی ننگے ہونی چاہیے یہ بھی مم ہے کہ ٹکھڑوں کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے لیکن وہ ہے تکبر کی وجہ پھر اگر گینت کی جائے گی تو مکرو تحریمی نہیں ہے مکرو تنگی ہے لیکن اڑسنا مکرو تحریمی ہے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ آفتین اگر ہوئی چھوٹی تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی لیکن اگر اس کو یعنی اوپر چڑھا کے اڑس کے جیسے ہم نے گائے بگی کیا اسی طریقے سے اوپر کپڑا اوپر چڑھا اور آ نماز قیمت بڑھ گئی تو وہ مکرو تحرینی ہوگی کیونکہ اس کپڑے کو روکا ہوا ہے اب بغیر تو کے نماز کرنا کہ آج کل تو رواج بن گیا ہے آج کل ایک یہ بھی ایک لوگوں کا یعنی ایک مشغلہ بن گیا ہے کہ وہ میری اس سے نماز کرتے ہیں ان کے بالوں کی جو سیٹنگ تھی یا ان کو خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو میرے بھائی ایک تین مسئلے ہیں جو ہماری قطب فکہ میں لکھے ہوئے ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوائے حج کے موقع پہ کبھی پوری زندگی ایک نماز دی بغیر امام شریف کے نہیں پڑی یعنی ننگل ایک بھی نماز پوری زندگی میں نہیں پڑی سوائے آج کے دوسرے نمبر پہ مسئلہ یہ ہے کہ کیوں پڑی جاتی ہے یا تو علماء نے یہ لکھا کہ رب قریم کی بارگاہ میں آدمی اپنے آپ کو اتنا خار سمجھتا ہے اتنا حقیر سمجھتا ہے کہ وہ ننگے سر نواؤتا ہے کپڑا تک نہیں سر کے رکھتا تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے وہ اس کی اپنے آپ کو حقیر سمجھنا وہ جائز ہے ایک یہ ہے اچھی کوئی مجبوری ہے کپڑا ہے ہی نہیں ہے نیا ہے تو اس کاگے نہیں ہے تو اس کو اس طرح کیا جائے تب بھی ہو جائے گی ایک یہ ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے یہ تو کوئی لگے نہیں ہے کپڑا کیوں رکھے تو نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے تو اس پر اعتباد علو نے ہمارے علاوہ کچھ حد تک کا خطلا بھی دیا ہے کہ نماز کو ہلکا سمجھنا تو ننگے سا نماز پڑھنا ایک تو باد عقیدگی کی علامت ہے باداچیدہ شخص کے ساتھ جو ہے مشاورت کرنا یہ جائز نہیں ہے میرا تکرین صلی اللہ و تار علیہ سلم تشبہ بے قوم فی الحمن ہوں جو کسی قوم کے ساتھ مشاورت کرتا ہے انہی میں سے ہوگا تو اہم سنت وا دماغ کہ ننگے صاحب نہیں پڑھتے بادا چیزہ اگر ننگے صاحب کرتا ہے تو آپ ہی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ مشاورت ہو جائے گی تو یہ مشاورت بھی جائز نہیں ہے باقی اسی طریقے سے بار بار جسم میں خارش کرنا کپڑوں کو اکڑ نیچے کرتے رہنا اور نماز میں بھی اپنے کپڑوں کو اس کی سیٹنگ کرتے رہنا یہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے اور اگر عمل کثیر کیا نماز میں تو نماز پوچھ جائے گی تو یہ ان چیزوں کا خیال جو ہے رکھنا چاہیے جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم جی آ, لائن کٹ گئی شاید تو میں ارد کر رہا تھا نماز کے آداب تو نماز کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جگہ دیکھی جائے یہ بھی ہے کپڑے دیکن سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا غلام دماغ پڑنے لگا تو سینا عبد اللہ نے فلاں اگر انہیں کپڑوں میں میں کہوں کہ تم فلاں بڑے آدمی کے پاس جاؤ تو جاؤ گے کہ حاجی نہیں میں کپڑے دبے کے جاؤں فلاں جو سب حاکموں کا حاکم جو سب مالکوں کا مالک رب کریم اس کی بارگاہ جانے تم اس طریقے سے آ رہے ہو تو یعنی زیرت کر کے اچھے کپڑے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے رب کریم کی بارگاہی جانا چاہیے مساجد میں جانا چاہیے نماز کا ادر مساجد کا عدر جو ہے یہ ضرور جو ہے رکھنا چاہیے اس کو خیال رکھنا چاہیے جب چلے گئے اب نماز کے آداب کا خیال نماز کے اعزاز اوقات او ہوتا ہے کہ جی نماز پڑھنی ہے چھوڑ رہے اختلاف آپ کو یہ کیا ہے یہ یہ بھی بڑی عجیب سی بات آج کل یہ بھی ایک فیشن بنتا جا رہا ہے اور نماز پڑھو یہ چھوڑو یہ کیا ہے یہ کیا, یہ کیا یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہاتھ پھیل رہا ہے ہاتھ باندھ رہا ہے یہ کر رہا ہے تو میرے بھائی یہ سارے کی ساری چیزیں آداب میں سے ہیں اس کو فیشن نہیں بنانا چاہیے پورے آداب فراجواد واجبات سیکھنے چاہیے پھر ان پر عمل بھی کرنا چاہیے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سامد صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں تارق بول رہا ہوں کوریش جی جناب پرشان جی جناب میری طرف آپ کو سوال ہے کم اور آپ کی پوری ٹیم کو سوال ہے وعلیکم السلام جیسم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ نماز خری اور کچھ غیر خری جی جی اور اس میں فرق کیوں ہے کیا کیا ایک نماز فری ہے اور گیر فری ہاں جی جی اور دوسرا اس کا پوچھنا ہے کہ اس میں فرق ہے اور کیوں ہے جی اور دوسرا یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں جی تو وہ امام پڑھتا ہے اور ہم خاموشی سے خموش رہتے ہیں جی جی وہ گیر فری میں ہے جی جی لیکن اس کے ساتھ اسکول میں, میں اور کچھ چیزیں ہمیں بھی پڑھنی پڑتی ہے کیا مقصد ہے, جی ہے جی بکت بہت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب ہو جائے آپ نے سوال لمبا کر دیا پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے کہ نبی علیہ وسلم ارشاد من کان اللہ امام ام اللہ قرأۃ کہ جس کا کوئی امام ہو تو اس کا پڑھنا ہی نقصی کا پڑھنا ہے سیناب اللہ ہاتھ ربی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت اسی طریقے سے حضرت یادر ابن عبداللہ ربی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور ساری روایات کا اکٹھا کیا جائے تو بالکل یہ حدیث صحیح ہے امام بار نے امام اعظم نے ابو حنیفہ نے حضرت امام امام محمد نے اپنی موتہ میں اسی طریقے سے امام احمد بن منع نے اپنی مصرت میں اور دو شنا دیگر محد سیم نے اپنی کتابوں میں اس کو نکل کیا چونکہ چراط آقا نے فرما دیا امام کی تمہیں کفایت کرتی ہے تصویر نہیں فرمایا لیا جا تصویر ہے وہ وہ پڑھنی پڑے گی اور باقی چیزیں پڑھنی پر پڑیں گی مسلم سی میں ہے مختصر اور ابھی بہت مثالی اور ترنگی میں تفریح کے ساتھ روایت امام مسلم سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو یہ عبیز صحیح ہے کیا کیا کریم صلی اللہ تعالی اشار ہوا ایمان اس لیے بنایا گیا جی تمہی امام اس لیے بنایا گئے کہ تم اس کی اتبا کرو فائزہ کب فقبرو فائزہ کرا فمف جب وہ تقویر کرے تم تقبیر کہو جب وہ قرآد کرے تم خاموش ہو جاؤ فکو اور جب علیہ کہ تم عام کہو تو یہ تو ہو گیا خراب اب یہ ہے کہ کہ اور جاہری نماز تو میرے بھائی حقیقی چیز تو اللہ سری جانتے ہیں ہم اس میرے آقا نے دن کی نمازوں کو سری پڑھا ہم بھی سری پڑھتے ہیں رات کی نمازوں کو جاہر پڑھا ہم بھی جاہر پڑھتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تفصیل اور اس کی کچھ جو وجوہات جو علماء نے بیان کی ہیں وہ انشاءاللہ کے اللہ موقع ملنے پہ جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے چونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ شاء سوالات اور انڈا جو ہے دیگر سوالات جو ہیں وہ ان شاء پروگرام میں ان کا جب دینے کی کوشش کریں گے آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے خدا سے فی اللہ اللہ و رسول کے حوالے محمد